بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سڑسٹھواں دن ساتھ ربیع الاول نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خصوصیات جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے آپ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزات عطا فرمائے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے مثلا اللہ تعالی نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پیدائش کے بعد انہوں نے گود ہی میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ اور پیدائشی اندھوں کو دیکھنے والا کر دیتے مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں خبر بتا دیا کرتے تھے اور حواریوں کی فرمائش پر آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہوا آخر میں اللہ تعالی نے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے نمبر دو اللہ کی قدرت طوطا اللہ تعالی نے بعض پرندوں کو بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک طوطا بھی ہے یہ زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے اس کی آواز سے ہونے کے لیے لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں یہ بڑا خوش آواز نہایت ہی سمجھدار اور نقل اتارنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے لوگ اس کے سامنے آئینہ رکھ کر اسے سکھاتے ہیں تھوڑی سی تعلیم سے وہ بات چیت کرنے لگتا ہے آخر اس چھوٹے سے پرندے کو سیکھنے اور نقل اتارنے کی صلاحیت کس نے آتا فرمائی بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو پرندوں کو انسان کی بولی بولنے کی قدرت دیتا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں ہر حال میں نماز پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سفر سے واپسی کا سنت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر دو رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کی ذات سے مغفرت کا یقین رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس آدمی نے میرے بارے میں یہ یقین کر لیا کہ میں گناہوں کی مغفرت پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک کہ وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں سود کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جان بوجھ کر سود کا ایک درہم بھی کھانا چھتیس مرتبہ ذنا کرنے سے زیادہ سخت گنا ہے نمبر ساتھ دنیا دنیا کے کے بارے میں دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالی کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جنت سے اللہ کی دوستی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مؤمنین سے کہا جائے گا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا اور وہاں جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے بطور مہمان نوازی کے ہوگا نمبر نو قرآن سے علاج قرآن ہر مرض کے لیے شفا اور رحمت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و نزل قرآن اما ہوا شفا رحمت المنین ترجمہ ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں اس رب کی عبادت کرتے رہو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ